الوك فاب الصلاة السلام عليه بعد الذي نستف ثمما بعد فعوض بالله السميل الع من الشيطان الرجم بسم الله الرحمن الرحيم واللا عصر إن النسان خسر إ الذيين عملوا وعمل الصالحات تواصل بالحّ وتاص الساب شك الله العظيم رب ربشراہلی صدری و من علی امری واہلقمل یخہ عامین رب العالمین قرآن حکیم میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں عمل سالے کا ضرور کیا یعنی جب بشارت سنائی ہے تو صرف ایمان والوں کو نہیں سنائی بلکہ عمل صالح والوں کو اس کے ساتھ سنائی ہے اسی طریقے سے جہاں ایکسیپشن دی ہے عذاب کی کوئی وعید سنائی ہے اور پھر اس میں ال ایمان کو ایکسپشن دی ہے تو صرف اِلَّا اللہ جین امن نہیں کہا کہ ایمان والوں کو چھوڑ دوں گا بلکہ فرمایا اہذین وہ لوگ جن کا جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا اور ان کے اندر ایمانداری ہوئی بھی ہمارے سالح بھی ہوئے اب یہ ہمارے صالحہ کیا ہے صالح کس کو کہتے ہیں صالح اور غیر صالح اور صلاحیت صالح وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ کام ہنڈریڈ پرسینٹ کرے تو وہ چیز ہنڈریڈ پرسینٹ سالے ہے اور اگر اس چیز کو وہ پچاس فیصد ٹھیک کرے اس چیز کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت پچاس فیصد رہ جائے تو وہ پچاس فیصد سالے ہے اور پچاس فیصد غیر سالے دعا ہے دوا اپنی مدت پوری ہونے کے بعد جو ایکسپائری ڈیٹ اس کی اس میں اس کی صلاحیت لکھی صالح سالش فلاں تاریخ تک ہوتی ہے یہ فلاں تاریخ تک صالح ہے جو ہماری گارنٹی ہنڈریڈ پرسینٹ اس کے بعد وہ چیز غیر صالح ہو جاتی ہے زیر نہیں بنتی بلکہ اس کے بعد ان کی گارنٹی نہیں آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں آپ نہیں بھی ٹھیک ہو سکتے تو صالح کا مطلب یہ ہے کہ جو س... آپ کا ٹاسک سونپا گیا ہے اس کے مطابق اب اس کے ہوئے ایمان نام کی ایک چیز ہے یعنی ماننا ایمان کیا ہے ماننا یہ ماننا جو ہے ہمارا اردو کا یہ ایمان ہی سے بنا جب ہم ایک چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ چیز نادہ ہے انویزیبل ہے کوئی گیج ایسا نہیں ہے کہ جس پہ باقاعدہ آپ میٹر لگائیں نگیٹو پازیٹو والی وہ تار سرخ اور کالی والی لگائیں اور وہ فوراً آپ کو بتا دے کہ بھائی اس وقت اس بندے کے اندر اتنا ایمان ہے ایسی کوئی چیز نہیں آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے سامنے دو تین گیج لگے ہوتے ہیں اسپیڈ میٹر ہوتا ہے پھر وہ ہرارا والی ہیٹ والی ہوتی ہے پھر پیٹرول والی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے بھی ہوتے جہاز میں ڈھیر سارے لگے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بیا وقت آپ کے سامنے ساری چیزیں رہیں آپ اگر وہ گیج خراب ہو جائے یعنی ہرارا والا جو ہے وہ بالکل کون پر ہو اور گاڑی کا بیڑا گاڑی کو, کو آگ لگ جائے انجن گرم ہو کے سیز ہو جائے مگر وہ سوئی کون پر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ گیج غیر صالح ہے گیج غیر سالے جو اس کا کام تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا پیٹرول بالکل ختم ہو جائے یا پیٹرول کی ٹینکی بھری ہوئی ہو اور پیٹرول کا گیج جو ہے وہ ایمپٹی پر پہنچا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ گیج غیر صالح ہے ٹھیک نہیں آپ ایک سو بیس ایک سو تیس پہ جا رہے ہیں اسپیڈ میٹر کی سوئچ جو ہے وہ زیرو پہلے اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر صالح ہے بندے کے اندر ایمان نام کی جو چیز ہے اس کا گیج کہاں ہے اس کا گیج عمل صالح ہے اگر ایمان ہے اچھا ایمانداری کس کو کہتے ہیں بات الفاظ وہ ہوتے ہیں جو اتنے استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ پھر ان کی ہمارے ذہن میں کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی وہی الفاظ جب ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھتے بیٹھتی ہے اس کے بعد پھر وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں خود اچھی بات ہے یہاں داری کا مطلب ہے کہ فلاں بندہ ایمان رکھتا ہے ایماندارم میں ایمان رکھتا ہوں ایمانداری وہ ایمان رکھتا ہے ایمانداری سکھ ہے پر ہے بڑا ایماندار ہاں؟ سکھ ہے مگر ہے اتنا ایماندار ایٹی فائیو میں ہماری مسجد بنی ہے اس نے گرلیں لگائی المون کی سکھ نے لگائی کتنے ہو گئے پچاسی اور پندرہ دو اور دو سترہ سال ہو گئے پتہ چلتا ہے آج گرل لگی ہے کھڑکی کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا دوسری مسجد ہم نے چھوٹی والی مسجد بنائی ہے میرے گھر میں دو ڈھائی سال تین سال ہوئے ہوں زیادہ سے زیادہ تلوار مارے کو تین سال ہوئے ہوں سب کے پرکھچے اڑے ہوئے شیشہ کو لوگ کھڑکی آدھی گرل ادھر آ جاتی ہے آدھی ادھر چلی جاتی یعنی مختلف ٹیپیں لگا کے اس کو جوڑا ہوا ہے یہ کام مسلمان نے کیا ہے وہ کام سکھ نے کیا ہے تو سترہ سال بعد بھی جب بھی دیکھو دل کرتا سکھ کی تاریخ ہوتی ہے یار تھا تو سکھ پر بڑا ایماندار تھا اب سکھ بھی ایماندار بھی. وہ اپنے کام کا ایماندار تھا سمجھ لگی ہم لے سالے کس کو کہتے ہیں اپنے جاب کے ساتھ سنسیر تھا وہ بندہ بہت سارے لوگ ہیں ایک مقدمہ تھا ابھی میں جب پاکستان تھا تو وہاں عدالت میں تین چار گواہ تھے ان میں ایک جو گواہ تھا وہ غیر مسلم تھا جب گوائیاں ہونے لگی مسلمانوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول دیا وہ آکڑ گیا اس نے کہا جی نہیں ہو سکتا میں جھوٹ نہیں بول سکتا اپنی کتاب پہ ہاتھ رکھ ہندو آکڑ گیا آپ حلف کے بغیر بیان لیتے ہیں تو میں دے دوں گا لیکن آپ یہ کہیں گے کہ گیتا پہ ہاتھ رکھوں اور پھر کہوں تو پھر میں نہیں کہوں گا. یہ مسلمان کا جگرہ ہے قرآن پہ رکھ کے جھوٹ گوائی دے دیتا میں نہیں دے سکتا اب ایمانداری ہے کہ نہیں گیتا پر اس کا ایمان ہے تو ایمان کو نبھا رہا ہے نا ایمانداری کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان ہے وہ ایمان کہاں نظر آئے گا پبلک کے ساتھ عوام کے ساتھ لین دین میں پڑوسیوں کے ساتھ معاملات میں آپ گاڑی میں بیٹھے وہاں پر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اعمال جو ہیں وہ گیج ہیں کہا کو لے ملو رسول دعوی ایمان منافق بھی کرتے تھے اب کوئی ایسا اور تو طریقہ نہیں تھا کہ پرنٹ آؤٹ نکال کے ان کو بتایا جاتا ہے یہ دیکھو تمہارا ایمان اتنے پرسنٹ ہے یا جھوٹا ہے یا جیسے دار کا ایکس رے کر کے وہ ڈینٹسٹ دکھا دیتا دیکھو نیچے سے کھوکھلی ہو گئی ہے ان کے دل کا ایکس کر کے بتایا جائے تو دیکھو تمہارے ایمان کی جو ہے وہ روٹ کینل کرنے والی ہوئی ہے یا دل بالکل کھوکھلا ہوا وہ اندر سے کہا کلے امل ان سے کہو عمل کرو فاصا اللہ کم و رسول اللہ رسول اور مومن تمہیں, تمہیں تمہارے کرتوتوں سے جانچیں گے تمہارے احمال تمہارے ایمان کی صحیح حالت کا بتایا آپ نے دیکھا ہوا جب انجن بناتے ہیں یا آپ کے یہیں جاتے ہیں کسی مکینک کے پاس موٹر سائیکل مکینک ہو یا گاڑی کا مکینک ہو تو وہ اس کو ٹیون کرتا ہے تو وہ جو پیچھے سلنسر سے آواز آ رہی ہوتی ہے نا اس آواز سے وہ اندازہ کرتا ہے انجن کے صحیح ہے غلط ہونے کا وہ آواز ہوتی ہے اب وہ انجن کے اندر نہیں گیا وہ باہر کھڑا ہے آواز کے ردم سے وہ اس کے پٹرول کم کر رہا ہے زیادہ کر رہا ہے مکسچر کو صحیح کر رہا ہے جب وہ اس کا دماغ یہ کہتا ہے کہ اب اس کی آواز بتا رہی ہے کہ انجن صحیح ہو گیا انجن کا ردم صحیح ہو گیا تو وہ چھوڑ دیتا اس کو آواز صالح ہے تو اس کا مطلب ہے انجن صالح ہے آواز بتا رہی ہے کہ انجن سالے ایمان اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ہم نے رکھا ہوا کس لیے ہے ایمان نے جو کچھ بونا ہے وہ اس دنیا میں بونا ہے اور آخرت میں کاٹنا ہے جب کسان فصل تیار کرتا ہے پھر اس میں سے کچھ گھر میں رکھ لیتا ہے کھانے کے لیے کچھ بیج کے لیے رکھ لیتا ہے کچھ بیچ دیتا ہے اب جو بیج کے لیے اس نے رکھی ہوئی ہے اگر موقع آیا ہے موسم آ بیجنے کا اور وہ اس کو نہیں بیج رہا اس نے پس پاس رکھا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے اس کو اس ایمان کو بیجنے کا موسم تو یہاں پر ہے نا آگے اس ایمان سے تم کیا کام لوگ وہاں نہ تم نماز پڑھ سکتے ہو نہ وہاں تم روزہ رکھ سکتے ہو نہ تو وہاں تم پڑوسی کے معاملات نہ کوئی خرید و فروخت کر سکتے ہو ایمان تمہارے اندر اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں پر جو تمہارے یہ فنکشن ہے انٹر سوسائٹی جو تمہارے فنکشن ہے یہ صحیح ہو ایمان رکھنے کا اندر کوئی مقصد تھا فضول تو نہیں رکھا گیا اور وہ بہیویئر اللہ رسول نے تمہیں بتایا ہے رسول نے کر کے دکھایا کانا کھولو کو ہو تو ایمان کس لیے رکھا ہوا اگر ہم آلے نہیں ہیں لوگ دعا کرتے ہیں تو مرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان دے اب اس کو اللہ نے کیا ایمان دینا ہے ایمان تو جب پیدا ہوا تھا تو کان میں اذان دی گئی تھی تو اس لیے تو دی گئی تھی ایمان کی ضرورت تو یہاں تھی نا تاکہ اس کو بوئے اور آخرت میں کمائی اس کی جا کے کاٹے پھرا دنیا میں رات ایمان نے کام یہاں دینا ہے اس کی کمائی نے کام وہاں دینا ہے ایمان دے کے جو ہم کاٹیں گے وہ اعمال ہیں ایمان رکھا کیوں ہے ایمان لائے کیوں وہ اگر ایمان لا کے بھی جو پہلے کر رہے تھے وہی کچھ کرنا ہے اگر اتنی سہولت یا اتنا عقل مند ابو دیر ہوتا اسے پتا ہوتا کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی مرضی میری چلے گی نہ اللہ کی مانی جائے گی نہ رسول کی مانی جائے گی تو وہ مسلمان نہ ہو جاتا وہ مسلمان اس لیے نہیں ہوا کہ وہ کلمے کے تقاضے کو سمجھتا تھا کہ مجھے تو ہینڈز کرنا پڑے گا میری مرضی ختم ہو جائے گی ماکانے میں <عَمْرِهِم> no no مشورے کا بھی کوئی یاد نہیں رکھتا کہ اللہ کو مشورہ دوں کہ آج یہ کر لینا یہ وہ کر لینا چاہیے اسے پتہ تھا کہ ٹوٹلی سرینڈر کا نام اسلام ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی رہے اپنی مرضی بھی کرتے رہے تو اعمال سالح وہ ہیں جو ہمارے ایمان اللہ جی یہ تبدی کو جب آپ جاتے ہیں سعودی آج کرنے کے لیے بہروگ تو انہوں نے ایک خاتون بٹھائی ہوتی ہے اس کے باہر لکھا ہوتا ہے آفس کے متبقہ تطبیق کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا برقعے میں تو ان کے مرد نہیں ان کو دیکھتے بلکہ اس عورت کے پاس بیٹے پاسپورٹ بھی وہ عورت بھی وہ عورت پاسپورٹ پر تصویر بھی دیکھتی ہے متبقہ جو ہوتی ہے اور ادھر اس عورت کو بھی دیکھتی ہے اور پھر وہ سائن کر دیتی ہے چٹ پہ کہ یہ عورت وہی ہے جو پاسپورٹ پر اس کو کہتے ہیں متبقہ مال صالحات متبقہ ہے تمہارے ایمان کے ایمان ہے تو آمال صالحات بتاتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر ایمان ہے نہیں تو لئی صاحب مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے لئی صاحب مومن اس بندے کے اندر ایمان کوئی نہیں ہے اللہ جی شب جو پیٹ بھر کر کھا لے وہ جار ہو جایا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے یہ حدیث اس امت کے رسول کہہ رہے ہیں جس امت میں لوگ بھوک سے خودکشی بھی کر لیتے ہیں یعنی اس نبی پر ایمان ہو اور پھر اس مسلمان معاشرے میں کوئی بھوک سے مر جائے واللہ لا واللہ لا واللہ لا یؤمن یؤمن یؤمن اللہ کی قسم مؤمن نہیں اللہ کی قسم ایمان نہیں بت کیوں نہیں ایمان اس لیے کہ پڑوسی تنگ ہے تو مومن کے پڑوسی کو تنگ نہیں ہونا چاہیے خود تنگی برداشت کر لے دوسرے کو تنگی نہ دے اس وقت جو صورتحال ہے ہم مسلمانوں کی وہ یہ ہے کہ دعوی ایمان تو ہمارا ہے اور وہ پکا اس لیے کہ بائی برت ہے نا مسلمان اگر رستے میں مسلمان ہوتے تو دوسرے کو شک بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کسی مطلب کے لیے مسلمان ہوا ہے تنازل کے لیے مسلمان ہوا ہے کمپنی میں کام نہیں تھا نئی کمپنی میں اچھا جاب مل رہا تھا اس لیے ہوا ہے. یہ مالی مدد کے لیے ہم تو کیونکہ بائی برت ہے نا مسلمان لہذا اس قسم کا کوئی شک شبہ پیدا نہیں ہوتا لیکن ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارا باپ مسلمان تھا اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ ہمارے اندر مسلمانی ہے ہمارے اندر مسلمانی کوئی نہیں ہے مسلمانی کا نام اعمال صحاحہ ہے مسلمان کے ایکشنز کا نام آمال سالح ہے وہ ٹیکسی میں بیٹھا ہے ڈرائیور ہے ٹیکسی کا یا سواری ہے دونوں کا اپنا اپنا ایک رویہ ہے جو اسلام نے متعین کر دیا جہاز میں بیٹھا ہے کسی گیہوں میں کھڑا ہے کھیت میں ہے دکان میں ہے گاہ کی حیثیت سے ہے یا دکاندار کی حیثیت سے ہے کسی عدالت میں جج ہے جب ہر شعبے کے رویے متعین کر دیے گئے ہیں ان کا نام مسلمانی ہے یہ تیرے اندر موجود ہیں تو, تو مسلمان ہے قرآن حکیم نے یہ جتنی بھی سفتیں گنوائی ہیں کا دفلا المین اللہ زین عمفی صلاحت مورزون وزین عمل ذکا فاظین عمل فروزاف یہ کس کے گنوائے ہیں یار یہ سفتیں کس کی ہیں آپ ایسڈ کو یا گیسز کو جب پڑھتے ہیں سائنس میں تو ان کی کوالٹیز اور ان کی پراپرٹیز ہی سے تو پہچانتے ہیں نا لٹمس پیپر کو لے کے جناب فلاں گیس اگر مارو اس کا رنگ یہ ہو جائے گا تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ گیس ٹھیک ہے یہ فلاں گیس بلڈ گروپ والے جو بلڈ گروپ متعین کرتے ہیں ان کے پاس کیمیکلز ہوتے ہیں یہ ڈالو تو اگر کلاکس بن گئے تو پھر یہ ہے اور یہ ہے یہ حکیم کی ایک بہت بڑی کہنا چاہیے کہ اس کی کوالیفکیشن ہے کہ یہ خود اپنا فالسیفکیشن ٹیسٹ دیتا ہے آج کل کوئی بھی سائنسی نظریہ اگر کوئی نئے سائنسدان جتنے بھی اٹھتے ہیں کوئی سیا نیا سائنسی نظریہ کیونکہ سائنسدان اتنے ہو گئے ہیں یورپ کے اندر نئے نئے نظریے روز اٹھتے ہیں تو جتنے بھی پرانے لوگ ہیں نا پرانے سائنسدان یا لیبورٹریز یا جو بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے اس دعوے پہ ذرا بھی کان نہیں کرتے جب تک وہ اپنے دعوے کے ساتھ فالسیفکیشن ٹیسٹ نہ دیں کہ جناب اگر یہ یہ یہ چیزیں ہمارے اس فارمولے میں آپ ثابت کر دیں تو ہمارا فارمولہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا غلط ثابت ہو جائے گا فالسیفکیشن ٹیسٹ اب ہم کہاں سر کھپاتے پھیریں گے اس کو چیک کریں اس کو چیک کرنے کے اصول بھی تم بتاؤ تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو اس کو کہتے ہیں فالسیفکیشن ٹیسٹ جب تک نیا سائنسدان جو بھی نظریہ دے گا اس کے ساتھ فالسیفکیشن ٹیسٹ نہ دے تب تک اس نظریے پہ नहीं ہی نہیں کرتے اس پہ بات ہی نہیں کرتے قرآن حکیم اپنے بارے میں فالسیفکیشن ٹیسٹ دیتا ہے فاتوب سورتم مسل ہی ان کو اگر ایک سورت بنا کے لے آؤ تو سمجھو قرآن جھوٹا ہے پھر محمد اللہ تعالیٰ نے خود بنایا اتنا بڑا فالسیفکیشن ٹیسٹ قیامت تک کے لیے چیلنج اور آج تک کوئی بنا نہیں سکا فاتوب اشرس والے مسل ہی اگر انہوں نے ڈڑا ہے تو تم دس لے آؤ اس جیسی یہ تو سو چودہ ہے نا تم دس لے آؤ یہ فالسیفکیشن ٹیسٹ ہے دس لے آؤ تو ہم مان لیں گے کہ یہ انہوں نے بنایا اچھا دس نہیں بنا سکے فرمایا ایک لے آؤ یہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ مومنین کے بارے میں فرمایا اگر یہ سکھتے ہیں تو مومن ہے نہیں ہے تو چرچل بھی کہہ سکتا کہ مومن نہیں کوئی دیر نہیں لگے گی قیامت کے دن کوئی ای سی جی کرنا اور ایم آر کرنا اور فلاں ٹیسٹ کرنا فلاں ٹیسٹ کرنا ہماری کتابوں سامنے امال اور ہمارے دعوے کو ملایا جائے گا آپس میں یہ ملتے بدہ کہ میں پاکستانی اور پاسپورٹ یمنی پکڑا دے امیگریشن والے مان جائیں گے تمہارے دادے اس پاسپورٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے تم کہتے چاہو میں مومن ہوں جو تم نے لسٹ اٹھائی ہوئی ہے تمہارا یہ جو ٹیسٹ ہے ایسے تو فراؤن کے بھی عمل نہیں ہے چینی ہے نا اس کی کچھ خصوصیات ہیں اور جو سب سے کامن ہے وہ یہ ہے کہ وہ میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے تو چینی ہوتی ہے شکل چینی اور یوریا کی ایک جیسی ہوتی ہے یوریا کھاد ہوتی ہے چینی جیسی ہوتی ہے گلاسی چینی جیسی منہ میں رکھو گے تو ثابت ہوگا کہ یہ چینی ہے اور یہ یوریا ہے. اب مومن دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں چینی ہوں قرآن حکیم جو مومن کی پراپرٹیز بتاتا ہے وہ تو کچھ اور ہیں عباد الرحمان مروا مروا مروا مروا والل... فلاں فلا فلا فلا واللزین... کیا ہے کتاب موٹی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ نازل کیا نہیں یہ فالسیفکیشن ٹیسٹ ہے ساری دنیا کے سامنے دیکھو مومنوں کو چھانٹ کے دیکھنا ہے تو یہ دیکھو یہ خصوصیتیں پائی جاتی مومنین کے اندر اب اگر وہ ساری فہرست آج کل تو کمپیوٹر میں سہولت حاصل ہے وہ لوگ ساری نکال لیں گے مومنوں کی خصوصیات اور پورا جناب وہ لسٹ لے کر جیسے ہم چلتے ہیں نا یہ چیزیں مت خریدیں کمپنیوں کی فہرستیں بنائی ہوتی ہیں ہم نے سامان کی وہ ہماری سفتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے مومن کی پراپرٹیز بتائی ہیں کہ مومن ایسے ہوتے ہیں ساری لے کے چھانٹنا شروع کر دے کیا خیال ہے کتنے مسلمان ان کو ملیں باقی تو دو نمبر مال ہے نا دڑے کا مال ہمیں تو یہاں چند آئے میں ہی ننگا کیا جا سکتا ہے تم یہ سمجھتے کہ میں صرف میں وہاں کوئی گبلاؤ سکے گا نہیں ایمانمال سالہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کی موجودگی کے گواہ ہوتے ہیں ایمان کا گواہ کون بناؤ گے کون کہے گا جناب میں نے دیکھا ہے کہ اس بندے کے اندر ایمان تھا میں ایک دن کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا اس نے اس کے اندر بکسے سے باہر نکالا ہوا تھا اس کو دیکھ رہا تھا ایمان ویزیبل ہے نہیں ہے تو اپنے ایمان کا گواہ کون پیش کرو گے عمل یہ دیکھنا چاہیے دی. ہاں واقعی بے اس میں ایمانداری نظر آئے اس کی نماز میں بھی ایمانداری ہے اس کی تجارت میں بھی ایمانداری ہے اس کے لین دین میں بھی ایمانداری ہے اس کے فلاں معاملے میں بھی ایمانداری ہے اس کا مطلب یہ ایمانداری کا مطلب ہے ایمان رکھتا ہے ایمان ہے اس کے پاس تو اماد سادہ کوئی ایکسٹرا کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر نہ بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا جیسے باڈی بلڈنگ ہے کوئی نہ کرے کسی کا شوق ہوتا ہے تو وہ لے کے تو مسل بناتا رہتا ہے اب مسل بنانا جو ہے یہ کسی کا اپنا شوق ہو سکتا یا کوئی پڑھنے کے دوران کوشش کرتا ہے کہ میرے مطالعہ زیادہ ہو جائے میں کمپیوٹر کورس کر لوں یا میں لینگویج کا کورس کر لوں یا فلاں کا کورس کر لوں کبھی نہ کبھی کام آ جائے گا نہ بھی کام ہوا تو کوالیفکیشن تو ہے نا کارڈ پر لکھوانے کے لیے ٹھیک ٹھاک دور بن جائے گی ہمارے صالحہ جو ہے وہ اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ جو ایکسٹرا ہو بلکہ وہ ہماری نجات کا مدار ہے اس لیے فرمایا برمایا والا صرسان قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی یقیناً نو انسانیت بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی ہے اللہ زین امن و مل سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں اور وہ ایمان جس کا نتیجہ امال سالح ہوں اور وہ تواصب الحق کرتے ہوں اور تواصب الصبر کرتے ہوں تو ہماری نجات کا مدار امال سالحہ ہے یعنی ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی نوکری کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پوری کرنی یہ اس ادارے کی ڈیمانڈ ہے آپ کی ایجوکیشن اتنی ہونی چاہیے آپ کی کمپیوٹر سکل ایسی ہونی چاہیے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اتنی ہونی چاہیے آپ کا ایکسپیرئنس اتنا ہونا چاہیے یہ تو اس ادارے کی لازمی پری ریکویز ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس چار نمبر کا لائسنس ہے ادارے کو اس سے کوئی تعلق نہیں وہ آپ کی اپنی ایکسٹرا کوالیفکیشن ہے کچھ سمجھ لگ رہی ہے آپ کو ایکسٹرا کوالیفکیشن اور ضرورت کی کہ نہیں ایمان ایمان اور امل صالح جو ہے یہ ہماری ایکسٹرا کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں بھی چاہیے یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے یہ لازم ہوگی تو تم جنت میں جاؤ گے کہیں بھی صرف ایمان کا ذکر نہیں آیا کہیں بھی صرف ایمان کا ذکر نہیں ہے امال سالہ اور ایمان دونوں ایک بریکٹ میں آئے ہیں اور صالحہ سے مراد یہی ہے کہ آپ پڑوسی ہیں تو جیسے پڑوسی کے رویہ ہونا چاہیے اگر آپ کا رویہ ویسا ہے تو یہ آپ کا عمل صالح ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ تاجر ہیں تو جیسا تاجر کا ہونا چاہیے اسلام نے بتایا یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں آپ استاد ہیں آپ باپ ہیں آپ شوہر ہیں آپ بیٹے ہیں انسان کی تو اتنی ذمہ داریاں ہیں اور اتنی ڈائمینشنز ہیں اس کی کہ کسی پر بھی یہ پیپر میں کہا کرتا ہوں آپ جاتے ہیں آٹھ سبجیکٹ ہے آپ کو وہ سارے پڑھنے آپ اردو میں سو نمبر بھی لے جا اور پانچ سپاہی کے ملا کے سو کی بجائے سے پانچ بھی لے جائیں لیکن انگلش میں اگر آپ تیس نہیں لے سکے پینتیس نہیں لے سکے تو فیل آپ نہیں کہ جی, میرے بیٹے نے دیکھا جی اردو میں سو نمبر لے لیے کوئی یہ نہیں کہا سرکار اس کی نماز تو دیکھیں نا قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس کی سرکار نماز والا پرچہ تو کٹے نا باہر یہ تو پڑوسی والا کی تھی کٹے یہ پڑوسی والا لے کے آ گئے ہیں اس کو بند کریں یہ نماز والا نکالیں دیکھیں میرے پتر نے نمازیں کتنی اچھی پڑھی ہوئی ہیں کتنی لمبی پڑتا تھا وہاں تو سب پہ دیکھا جائے گا اور سب کے ساتھ پاس ہو گئے تو پاس ہو اس سلسلے میں ہمیں اپنی اداؤں پر خود غور کرنا چاہیے کہاں کمی ہے اس کو میں زیادہ جانتا ہوں دوسرے کی بنسبت بالکل انسان اور اعلیٰ ہی بصیرہ دوسروں کے بارے میں سے غلط فہمی ہو سکتی ہے اپنے بارے میں یہ بصیرہ ہے بہت آگاہ ہے کہ کہاں کمی ہے اب اگر وہ یہ سمجھتا کہ یہ کمی دور نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بہت بڑی غلطی ہے کمی رہ جائے تو اور بات ہے لیکن دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے چونکہ ہمیں ایک عادت پڑ چکی ہے ایک رویہ ہمارا ہے ہم کوشش بھی کریں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں وہی وہ یعنی ہم بڑی تربیت گاہ کرتے رہتے ہوئے کہانی پڑھی تھی بلی شہزادی تھی وہ روپ بدلی کر کے شہزادی بن جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں اسے چوہا نظر آ جاتا تو فوراً وہ بلی کی شکل میں آ جاتی تھی فوراً اس پہ چپٹتی تھی لہٰذا اس نے کوشش یہ کی کہ میرے محال میں کبھی کوئی چوہا نہ آئے تاکہ میرا پول نہ کھل جائے ہمارا حال کہیں بات تربیت گئے ہوتی رہتی ہیں چلے لگتے رہتے ہیں سروس ڈیڑھ سال لگتا رہتا ہے لیکن جو میں مفاد نظر آتا بلی بن جاتے ہماری حیثیت تبدیل جاتی ہمیں جماعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپس میں معاملات مت کریں جماعت سے مراد تبلیغی جماعت میرا اس کے ساتھ تعلق ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپس میں معاملات مت کریں آپ کیوں بھائی اس سے دعوت پر اثر پڑتا ہے آپس میں آپ کریں گے تو ظاہر انہیں پتہ ہے نا ہم کیسے مسلمان ہیں وہ کوئی آسمان سے تو نہیں نہ آئے ہمارے اندر سے ہی جو اکابر ہیں جو بیٹھے ہوئے مشورہ کرتے ہیں وہ ہمیں ہی سے آپس میں کرو توڑتا پیدا ہو جائے گا کسی سے ادار لے کے کھا جاؤ گے واپس نہیں کرو گے تو وہ بندہ اب ہمارے پاس شکایت لے کے آئے گا ہم اگر تمہیں ڈانٹیں گے تم جماعت سے نکل جاؤ گے اس کی بات پہ خابشی اختیار کریں گے وہ جماعت سے نکل جائے گا بندے نے ٹوٹنا ہے تو جماعت تو خالی ہو جائے گی لہذا آپس میں معاملات نہ کریں باہر کریں داری ہوتی ہے نا باہر کریں اگر طلاق ہو بھی گئی تو پہلی والی برادری تو نہیں نا ٹوٹے گی جو نہیں بنی تھی وہی ٹوٹے ہی کیوں اگر امال درست نہیں کرنے تو جماعت بنائی کس لیے ہے امال ہی تو درست کرنے کے لیے نکلتے ہیں لوگوں کو بھی اسی طرح بلاتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے بہت بڑی کمزوری ہے کہ جب ہمیں مفاد نظر آتا ہے تو پھر نہ کوئی جماعت اسلامی کا رہتا ہے نہ تبلیغی جماعت کا رہتا ہے نہ پھر کسی اور جماعت کا رہتا ہے اس وقت صرف اپنے مفاد کا بندہ ہوتا ہے نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے آج پر آپ جائیں میں نے وہاں دیکھا جہاں بڑے بڑے اکرام کے دعوے کرنے والے وہاں پہ کاٹ کھانے کو تھے پاسپورٹ جمع کروانے گئے ہماری بات ان سے پہلے ہوئی تھی ایک دن پہلے ہم ہو کے وہاں سے گئے تھے بٹھا بٹا کے رات کو اس نے بھیجا کل صبح آ جائے. صبح ہم سے کوئی پندرہ منٹ پہلے ایک دوسرے صاحب پہنچ گئے تو جو ہمارے قافلے کا امیر تھا یا جو ارگنائزر تھا جس کے پاس ہمارے پاسپورٹ وغیرہ تھا میں اس کے ساتھ گیا ویسے ہی میرا کام نہیں تھا تو وہاں تو اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ وہ لائیں چٹ دیں آپ کے پاسپورٹ ہم ڈونڈتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہ صاحب جو تھے بڑا میں پہلے آیا ہوں اس نے کہا بھائی یہ کل بھی سارا دن بیٹھ کے گئے ہیں یہ لوگ اور ان فون پہ میری ان کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا بات تو اس کی بوٹی تک ہی ہوتا ہے کہ میں نے نہیں کھانی تم کال اور وہ کہتا میں نے نہیں کھانی تم نے کال اور وہ کہتا میں نے بنتی پھرتی ہے وہ پوری پلیٹ کے اندر بس اکرامت نہیں ہے یہ اکرام اکرامت ٹھیک ہے دو منٹ زیادہ لگ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جن کو اسباب ان کو نے فارغ کر دیں پول اس طرح کھلتا ہے ہماری شکل و صورت دے کر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کلام کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہو نا? نماز پڑھتے ہو تو فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی سوائے جبریل کے تو کلام اللہ ان کو کھینچتی ہے اس کلام سے انہیں بڑا انس ہے اللہ کی کلام ہے کلام اللہ ان کو کھینچتی ہے یہاں تک کہ وہ تمہارے منہ کے ساتھ اپنا منہ رکھ دیتے ہیں لیکن تمہارے منہ کی بدبو کو بغاتی ہے اندر سے نسوار کے بب کے آ رہے ہیں اندر سے سگریٹ کی بو جدھر سے وہ بندہ گزر جاتا ہے جناب علی یہاں تک کہ جس لٹرین میں پیشاب کر کے جاتا ہے اس پیشاب کے اندر بھی وہ نیکوٹین اور سارا کچھ بو جناب بعد میں آپ مارے بھی کلو کو جان نہیں چھوڑتے تو فرشتوں کا کیا عشر ہوتا ہوگا بیچاروں کا اتنے تو خیال کریں کم از کم جو نماز پڑتا ہے یہ سوچنا چاہیے کہ اسے خود کو بو نہیں آتی رب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جب وہ مسوڑے چھل گئے اتنی جبرائیل نے تاکید کی مسواق کی اتنی تو مجھے یوں لگا کہ یہ فرض کر دیں اور آپ نے فرمایا مجھے اگر امت پر مشقت کا نہ ہوتا خدشہ میں ان پر ان کے ذمہ فرض کر جاتا کہ مسواق لازم کریں بزو میں کیوں اس بدبو کو بگانے کے لیے تو ہماری شکل و صورت اور ہمارا نام جو ٹائٹل ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے فلاں جماعت کا فلاں وہ لوگوں کو کھینچتا ہے لیکن جب لوگ پھنس جاتے ہیں تو واپسی کا راستہ کوئی نہیں ملتا ہوئی۔ دنیا دار سے جب وہ معاملہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایگزٹ پہلے دیکھ لیں جیسے وہ جہاز میں بیٹھتے تھے وہ بتاتے نہیں ہنگامی ہاتھ میں نکلنے کے راستے کہاں کہاں واقع ہیں دنیادار سے معاملہ کرتے ہوئے لوگ ایگزٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہنگامی حالات میں نکلنے کے راستے کون کون سے ہیں چار گواہ بنانے ہیں کوئی ڈاکومنٹ لکھنا ہے لیکن دیدار کے معاملے میں کہتا ہے ذرا اللہ سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے کوئی ضرورت نہیں بڑا مومن آدمی اب جب پڈا پڑتا ہے اور عدالت کہتی ہے کوئی لکھا لکھا کوئی گواہ کہتا ہے جی کوئی نہیں ہم نے تو اللہ کو گواہ بنایا تھا یہ اللہ کو مانتا کوئی نہیں بات ختم ہو گئی واپسی کا رستہ اسے نہیں ملتا یہ کیوں ہے ہم جانتے نہیں اس کو اس لیے کہ ایمان نہ دارم ایمان کوئی نہیں ہے اندر میری فوٹو اسٹیٹ اندر رکھی ہوئی ہم نے یا کلر کاپی ہوگی ایمان نہیں ہے ایمان اگر اندر ہو تو اس کی خصوصیات اعمال میں نظر آتی ہیں اگر وہ اعمال نہیں ہیں آپ دیکھتے ہیں جب گیس چیک کرتا ہے اے سی ٹھیک کرنے والا تو اس کے پائپوں پہ ہاتھ لگاتا ہے پائپ دیکھتا ہے کہ آ رہی ہے گیس یا نہیں گیس آئے تو پائپ ٹھنڈے ہوتے ہیں پائپ جب ٹھنڈا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے گیس کوئی نہیں آ رہی آپ لاکھوں سے کہیں کہ نہیں میں نے جاتے ہوئے دیکھی ہے وہ نہیں مانتا پائپ ٹھنڈا کوئی نہیں اندر ٹھنڈ کا کوئی نہیں ہے اگر پڑوسی کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہے لا امن اللہ کی قسم مومن نہیں تو اس لحاظ سے امال صالحہ جو ہیں وہ گیج ہے ایمان کا اگر وہ نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ کہے کہ چلو امال صالحہ نہیں ہے تو ہم ایمان سے ہی گزارا کر لیں گے آخرت میں امال صالحہ اسی لیے تو وہ گیج یہاں پہ لگا ہوا ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اپنے ایمان کی فکر کر بابا ایسا نہ ہو کہ جب شرطا روک لے تو بندہ کہے کہ ولہ یعنی نصیب نصی دوں رخصا داخل بیت کہہ کہ جو ایمان تو میں آیا ہوں لا اخر تیلا قریب ربر جی او نیلا اللہ اللہ اب مجھے بھیجنا کنہ نا غیر اللہ جی کنہ نا امل اب ہم بہت اچھے وہ امال کریں گے اس کے اپوزٹ کریں گے جو اب ہم کرتے رہے ہیں نہیں اللہ کو پتہ ہے تم نے کیا کرنا ہے تو اگر ہم آلے نہیں ہے تو ایمان کی فکر کرو ایمان بھی کوئی نہیں ہے کہیں بھائی ایمانی میں ہی جان نہ نکل جائے لہذا آدمی کو اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے اپنی نمازوں کو دیکھنا چاہیے اپنے روزوں کو دیکھنا چاہیے روزے اسی لیے تو ہے ایمان دکھانے کے لیے اگر روزہ اپنی ایمان و احتسابن منصا م ایمانا و احتسابا ایمان تو ایمان ہو گیا جس نے ایمان کے کی خاطر روزہ رکھا کہ اللہ نے فرض کیا یہ ایمان ہو گیا احتسابا حساب کتاب کے طور پر تو چیک احتساب حساب کتاب رکھتے ہوئے کہ اللہ رسول نے یہ چیزیں منع کی ہیں روزے کی حالت میں کچھ سے مانوی طور پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ سے فزیکلی ٹوٹتا ہے غیبت سے روزہ مانوی طور پر ختم ہو جاتا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا لیکن چونکہ آپ نے کوئی سالڈ چیز کوئی نہیں کھائی کوئی مادی چیز کوئی نہیں کھائی لہذا آپ کا وہ روزہ جو ظاہری روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا روحانی طور پر اس کے اثرات ختم ہو گئے جس کام کے لیے یہ روزہ آپ پہ فرض کیا گیا تھا وہ چیز حاصل کوئی نہیں ہوگی لا اللہ کم تب تو یہ ساری بات اس لیے ہیں کہ یہ ہمیں نیک بنا دیں اور جب کوئی آدمی نیک بن جاتا ہے تو پھر اس سے نیکی صادر ہوتی ہے لہداء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اس کو گالی دے تو وہ کہتا ہے اتنی قائم میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا میرا روزہ ہے بھائی کس نے پابندی لگا دی ہے کیا بات ہے؟ روزے کا مطلب کیا ہو ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو معذرت کے طور پر کہتے ہیں معاف کرنا میرا روزہ اس لیے ٹھیک ٹھاک تھوپی ہے تم کو میں یعنی حد بالکل اس کا مطلب سمجھ ڈرائیور سواری کو کھانے کو دوڑتا ہے سواری ڈرائیور کو کھانے دوڑتی ہے رمضان میں بھائی صاحب کیا ہوا روزہ لگا ہوا ہم کو ہر آگے سے ہٹ جاؤ سواد خون معاف ہو گئے ان کو روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے روزے کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تمہیں دے تو تم آگے سے کہو بھائی میرا روزہ ہے سائم. میں روزے دار ہوں میرے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے تم نے تو مجھے ابھی چوک دی ہے یا ایٹیکس کیا ہے تم نے مجھے کہ میں بھی تمہیں گالی دوں لیکن میں دوں گا نہیں اس لیے کہ میرا محن سچ کسی کے پاس ہے اور اس نے آف کیا اور اس نے کہا, کہا کہ تیرا روزہ ہے کوئی تیرے ساتھ یہ کرے بھی تو نے نہیں کرنا جب یہ قابو ہمارے اوپر آ جائے تو روزے کا مقصد پورا ہو گئے. اب ہمیں پتہ چلا کہ روزہ اس کا نام ہے اسی طرح نماز کا بھی ہے سلا تنہان الفاشہ کا فاحشہ کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں مولانا مدودی مرحوم نے بڑا بہترین اس میں ترجمہ کیا ہے کہ بے حیائی کے رویے سے روکتی ہے فاشا وہ رویے جن پر شرم آنی چاہیے کوئی مہمان آ گیا آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں کوئی مہمان آ گیا آپ نے پکڑ کے اس کو چرپائی کے نیچے کر دیا جائے گا تو بعد میں کھائیں گے یہ ہے یہ ایکشن جب قیامت کے دن لگا کے دکھایا جائے گا ایکشن ری پلے کروایا جائے گا اور تیرا وہ دوست جو تمہیں بڑا سجن سمجھتا ہے جب دیکھے گا کہ کھانے والی چیز چرپائی کے نیچے جا رہی ہے تو کیا کہ شرم تمہیں آئے گی کہ نہیں یہ ہے بادشاہ راشٹرپتی شیئر کرو دل پہ ہاتھ رکھو چیز کو شیئر کرو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ شامل ہونے سے چیز میں برکت آ جائے صحت آ جائے کوئی بیماری تھی وہ دور ہو جائے اور اس میں نفاق نہیں کرنا چاہیے پہلے دل کو راضی کرنا چاہیے اگر دل میں یہ ہے کہ یا اللہ کہیں نہیں کھانی اور ساتھ کے آئے جی کریں بسم اللہ اور دل میں یہ ہے کہ یا اللہ کہے کھا کے آیا ہوں یہ نفاق ہے پہلے دل کو راضی کرو بھائی یہ میرا بھائی ہے ساتھ شیئر کر لی تم کیا یا میں اس کے پاس جاؤں اسی لیے کہا گیا کہ جو چیز آپ کو اپنے بارے میں کسی سے بری لگے آپ کسی کے ساتھ وہ مت کریں یا دوسری بات یہ کہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی حالت وارد ہو کوئی حادثہ پیش آئے کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علام اس پر کیا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اگر ہوتے تو کیا کرتے اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو کیا کرتے ایک رہنے کے لیے سوچیں اور پھر وہ ری ایکشن دیں جو آپ کا ایمان کہتا ہے حضور کے بارے میں یعنی کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور اس پر گالی دیتے پھر گالی مت دیں فتح بے کا مطلب یہی تو ہے وہ رد عمل دو جو میں دیتا ہوں ویسے ہوتا جا جیسے ہم ہیں اس زمانے میں بھی آپ نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی نے تھوکا انہوں نے چھوڑ دیا کتنا کنٹرول تھا ایک لہٰذے کے لیے انہیں سوچا ہوگا یہاں محمد ہوتے تو کیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتا تھا اس نے تو صرف تھوکا ہے اکبا نے محیط نے تو کھانا خراب نے پوری اونٹ کی حوضری لا کے گائے بھینس کی بھی نہیں اونٹ کی حوضری لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ و ڈال دی انہوں نے چھوڑ دیا تازہ ترین مثال آپ کو ملے گی جب بمبارمنٹ ہو رہی تھی اور نو آدمی انہوں نے پکڑے ہوئے تھے تبلیغ کرنے والے تو ان کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے کیما بن رہے ہیں اب ہم انصاف نہیں کر سکتے لہٰذا ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں وہی مثال دوہرائی گئی ہے کہ نہیں دوہرائی گئی اگر ایمان ہو اگر چینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میٹھی تھی شاید میٹھا اس زمانے میں تھا تو آج بھی شاید میٹھا ہے اگر نمک حضور کے زمانے میں نمکین تھا تو آج بھی نمک نمکین ہے اگر ایمان آج بھی وہ ہو تو اس کے احوال وہی ہوں گے جو حضور کے زمانے میں تھے وہ نہیں جائزہ لینا چاہیے جب ایکشن وہ نہ ہو تو پھر تار ہلا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی بجلی ہے یا نہیں کیوں نہیں چل رہے ایمان ہے یا نہیں وہ اکبر الہآبادی نے کہا ہے کہ سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم روزہ تو ایمان کی وجہ سے ہے نا مان سام ایمان سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم پہلے ایمان جائے گا پھر روزہ جائے گا پہلے پاور ہاؤس سے بجلی جائے گی تو پھر یہاں سے جائے گی چاہے ایک سیکنڈ کا وقفہ بھی لگے لیکن بہرحال وہاں سے اور یہاں سے فرق ہوتا ہے پہلے وہاں جاتی پہلے ایمان جاتا ہے پھر روزہ جاتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے ایمان کوئی نہیں کہیں خالی جیب نہ چلا جائے سوم ہے ایمان سے ایمان غائب سوم گم قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت قوم گم قوم ہمیں کس نے بنایا قرآن نے بنایا نا یا اللہ اللہ تقوی کو دیکھتا ہے تم سب کو اللہ نے ایک مرد اور ایک اور سے پیدا کیا ہے پیچھے جاؤ گے تو سب کا بابا آدمی ہے تم سارے آپس میں بھائی ہیں ان مل منکھا جب قرآن ہماری زندگیوں سے چلا گیا ہم کو میں بٹ گئے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور ہمیں وہ مار رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں تھوڑے ہی مار رہے ہیں یعنی کوئی آدمی میرے پاؤں کو کاٹ رہا اور میں جب شور میں چاہوں تو ہم تمہیں تھوڑے ہی مار رہے ہیں ہم تو یہ بس پاؤں کاٹ رہے ہیں زبان کیوں شور میں چاہ رہی ہے یہ آنکھیں کیوں رو رہی ہیں ہم تو پاؤں کاٹ رہے ہیں ہم نے آنکھوں کو کچھ کیا ہم نے دانتوں کو کچھ کہا اس طریقے سے کر کے ٹکڑے کر کے تو سارا کام ہو رہا ہے بار اس کی وجہ یہی ہے کہ خال خال وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کے اندر ایمان ہے جو ایماندار ورنہ کوئی نہیں خالی ڈبے رکھے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں جو تو ہوتے ہیں جن کے پاس چار پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ تو سارے اسپے پارس لا کے رکھ دیتے ہیں نا لیکن جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ خالی ڈبے اس میں اندر سے وہ پلگ اس نے لگا دیے ہوتے ہیں پلاک اس نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹور بنائی ہوئی ہوتی ہے ہی یہ امتیں مسلمہ اس وقت خالی ڈبے لگے ہوئے ٹور بنی ہوئی ہے دو ارب اندر دیکھیں تو بہت کم لوگوں کے اندر تم تو کہتے ہو کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود وزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنو یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اسلام آباد کی سڑکوں پر دیکھا ہے ابھی اور اسلام آباد کی سڑک میں کوئی فرق تمہیں نظر آتا ہے کوئی لباس میں فرق نظر آتا ہے اپنے ٹی وی میں لبنان ٹی وی میں کوئی فرق نظر آتا ہے تم سننا ہمیں مروایا نہیں جا رہا بلکہ خالی ڈبے اللہ تعالیٰ کچرے میں پھینک رہا ہے کہیں ایمان سے بھرے ہوئے لوگ اٹھائے گا وہ اسلام کو یہ مٹا نہیں سکتے بہت بڑی بھول ہے میرا رب شاید کے بھرے ہوئے چھتے کہیں سے گرائے گا ان کے یہاں اپنے یہاں وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ خاتون جس کو انہوں نے قید کیا تھا برقے میں لباس بدلی کر کے تو چوری چھپے داخل ہوئی تھی جاسوسی کے الزام میں انہوں نے پکڑ لیا تھا اس کو اور اپنے یہاں قید رکھا پھر اسلام کی اسے دعوت بھی دی بعد میں اس کو انہوں نے چھوڑ دیا وہ مسلمان ہوئی ہے نیوز بیک میں اس کا انٹرویو آیا میرے پاس ای میل آئی ہے جو چاہے میں ان کو فارورڈ کر سکتا ہوں اس نے انٹرویو دیا نیوز ویک میں کیوں مسلمان ہوئی ایک تو ان لوگوں کا رویہ دوسرا اس نے کہا کہ جب چرچ اف نیٹوٹی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور روزانہ بمبارمنٹ کرتے تھے اور ٹینکوں سے شیلنگ کرتے تھے اور لوگوں کو بھوکا پیاسا وہاں مار رہے تھے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کسی پوپ کسی فادر کسی پادری نے ایک لفظ نہیں اس کے خلاف کہا جو کہ ان کی سب سے مقدس ترین عبادت گاہ تھی جہاں عیسل اس اسلام پیدا ہوئے تھے اور ایک طرف یہ ہے بیت المقدس حالانکہ ان کا قبلہ بھی نہیں ہے لیکن لاشوں کی لاشیں بچھ رہی ہیں بچے سے لے کر بوڑھے تک مر رہا اس اور کہتا نہیں کچھ جو کہ یہ بغیرت ہو گئے ہیں ان کے اندر اپنی عبادت گاؤں کی حمیت کوئی نہیں رہی میں نے کہا جب یہ چاہتے ہیں نیٹریوٹی کو یہ اہمیت دیتے ہیں تو عام عیسائی کو کیا اہمیت دیتے ہوں گے چونکہ میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا میں اسلام کو سٹڈی کروں گی اب دیکھیے اگر وہ منافق نہیں تھی نا اللہ نے ایمان دے دیا اس انہوں نے کہا مسلمان ہو جاؤ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا اگر میں نے نہ کی تو یہ اسلام کی انسلٹ ہوگی ہاں کی تو یہ لوگ سمجھیں گے میں ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گئی ہوں ساری زندگی میں یہ دھبا دھو نہیں سکوں گی کہ میں نے قید میں اسلام قبول کیا یہ غالباً سمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بنو حنیفہ کے سردار تھے ان کا معاملہ بھی یہی ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اب تو مسلمان نہیں ہوتی لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جب بھی گئی تو وہاں اسٹڈی کروں گی برٹش رہتی میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور میں مسلمان ہو گئی اور اس نے کہا جو رویہ تمہیں وہاں عورتوں کے بارے میں طالبان کر دیکھا تھا یا کچھ تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے غلط ہے یا صحیح تھا اس نے کہا میری رائے تبدیل ہو گئی ہے میری رائے اب اس کے بارے میں تبدیل ہو گئی ہے یعنی اسلام کا تقاضا وہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں پڑھنے والی چیز ہے حضرت تو رضی اللہ تعالی مسلمان ہونے کا آیا انہوں نے کر لیا تھا دل میں لیکن وہ رسیاں بندے وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے تھے کہ ساری زندگی یہ داغ لگا رہے گا میرا ایمان مشکوک رہے گا پتا نہیں جان بچانے کے لیے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی کوالٹی کو سمجھتے تھے آپ نے کہا اس کی رسیاں کھول دی. تین دن اس نے دیکھ لیا ہمارا رویہ اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے تو وہ اس کو ہدایت دے دے گا کھولو سامت سماما تم آزاد ہو وہ گئے اور جا کے وہ نہائے باہر مسجد کبا کے پاس وہ چشمہ تھا وہاں سے وہ نہائے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے گیٹ کے پلٹ کے واپس آ رہے تھے کہ یہ سماما نظر آتے ہیں اللہ خیر کرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ خوشی سے تبدیل ہو گیا آپ کو پتہ چل گیا کہ سماما کی کا کام ہو گیا اس بندے کو مگر کیا ہے کلمہ پڑھا انہوں نے اور یہ بات انہوں نے کہی کہ اللہ کے رسول میں بند ہوئے مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا اب میرا سب کچھ آپ کا ہے آپ حکم دیتے ہیں تو میں عمرے کے لیے جاتا ہوں نہیں تو واپس اپنے قبیلے میں جاتا ہوں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب ایمان سے بھرے ہوئے لوگ اٹھائے گا خالی ڈبے جیسے اس نے علاقو سے صاف کروائے تھے نا بڑی بڑی لائبریریاں بڑی بڑی کتابیں بڑے بڑے مناظرے اور اس نے سارا کچھ اٹھا کے ڈجلا میں پنگوا دیا تھا سفایا کرواتا ہے ایک دفعہ دب. پرانے ڈبے اٹھا کے باہر نئی انویسٹمنٹ کرتا ہے نیا خون دیتا ہے ہم گئے یہاں سے ایک سال ابھی پورا نہیں ہوا اور چونتیس ہزار آدمی ان کے یہاں مسلمان ہو گئے اور مسلمان بھی ہمارے جیسا نہیں ہمارے جیسے چونتیس لاکھ بھی ان جیسا جذبہ نہیں رکھتے ہم تو مفادات کے بندے ہیں نا ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے وہ ڈرتے تو انشاءاللہ ایمان ایمان اور عمل سالے والے لوگ آئیں گے سامنے نہیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے خالی ڈبے اٹھا کے پھینکنے شروع کر دیے لہٰذا اپنے اندر یہ پیدا کریں اس سے پہلے کہ ہاتھ ہم پر پڑے ہمیں کوئی کھنکا کے چھنکا کے دیکھے کہ اندر ہے یا خالی ڈبا ہے نہیں اپنے اندر پیدا کرو تاکہ کسی کو کچھ ملے اور ہماری بخشش ہو جائے واخر وان الحمدللہ